میرے محترم دینی بھائیو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم سب جمع ہیں اور ایک بہت ہی مفید کتاب کے مطالعے کے لیے اور اس میں موجود عقیدے سے متعلق بہت ہی اہم مباحث کے سیکھنے کے لیے اس مجلس میں ہم سب بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مجلس کو ہمارے لیے خیر کا اور علم عمل کا ذریعہ بنائیں اور مجالس بہت طویل ہوں گی اور عموماً لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے ہیں کہ ایک ہی عنوان کے تحت مسلسل اتنی ساری مجالس میں بیٹھے لیکن امام یحییٰ ابن ابی کثیر رحم اللہ کا قول ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے لا العلم بوراحت الجسم کہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا ہے علم کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے آدمی کو کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر اس کو علم واقعی ملتا ہے اور خاص کر کے سب سے اہم ترین باب علم کا جو عقیدے سے متعلق ہے اس کے سیکھنے کا اہتمام زندگی میں خاص طور سے ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لا الا اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں حالانکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کی دعوت اور تعلیم کے لیے آئے تھے لیکن اللہ تعالی نے خود آپ کو اس کا حکم دیا کہ آپ اس کا علم حاصل کریں اس کو جانیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس لیے کہ زندگی میں سب سے اہم چیز سیکھنے کی یہی ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ سیکھ کر معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ توحید ایک ایسا علم ہے جو زندگی بھر آدمی کو سیکھتے رہنا چاہیے اور جتنا گہرائی میں انسان جاتا ہے اتنی زیادہ تفصیل اس کے سامنے آتی ہے اللہ رب العالمین نے جو صورت مکہ میں نازل کیں ان میں بھی توحید تھی لیکن مدینہ میں اللہ تعالی نے جو آیات اور جو صورت نازل کی ان میں توحید کو چھوڑا نہیں بلکہ آپ جانتے ہیں کہ سورت البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور آیت الکرسی اور اسی طرح سے سورت الحشر کی آیات اور بہت سی وہ آیات جن میں اللہ رب العالمین کا تعارف ہے اس کی توحید کا بیان ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اگرچہ تیرہ سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کی دعوت دی لیکن اس کے باوجود مدینہ میں جب آئے وہاں پر بھی اللہ تعالی نے جو آیتیں اور صورت نازل کی ان میں بھی توحید کی بات کا اعادہ کیا لہذا ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ عمر کے پہلے حصے میں آدمی سیکھ لے اور بعد میں چھوڑ دے اگر ایسا ہوتا تو مدینے کی صورتوں میں توحید کا بیان نہیں آتا لہذا معلوم ہی ہوا کہ توحید زندگی بھر سیکھتے رہنا چاہیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا أَنهُ لَا اے نبی آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی طرح سے علم کے اعتبار سے خود اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بقر رب ضد عِلْمًا اے نبی آپ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بھی بڑھا دیں میرے علم میں اور زیادتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہے کتنا بھی علم اس کے پاس کیوں نہ ہو جائے اس کو زندگی بھر علم حاصل کرتے رہنا چاہیے اور علم کی رغبت اور علم کی طلب میں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں خاص طور سے توہید کے بارے میں اطباع سنت کے بارے میں اور پھر اس کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم کو آ گیا جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ کو آ گیا میں جانتا ہوں وہیں سے اس کے علم کا زوال شروع ہوتا ہے انسان میں ہمیشہ طلب اس بات کی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علم میں اضافے کے لیے کوشش کرتا رہے تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو میں نے کہیں ایک تو یہ کہ زندگی بھر توحید کے سلسلے میں انسان کو مزید اضافے اور تقویت اور علم اور معرفت کے لیے کوشش کرنا چاہیے دوسرے یہ کہ انسان کو علم کے باب میں کبھی بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے زندگی میں چاہے کسی بھی عمر میں ہو وہ علم حاصل کرتا رہے آخری وقت تک آج اس کتاب کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں وہ شیخ الاسلام محمد ابنیات الحاب رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی مختصر سی کتاب ہے جو بہت ہی کم صفحات میں ہے اور اس کتاب میں توحید اور شرط سے متعلق چار اہم قاعدے انہوں نے بیان کیے ہیں کتاب بڑی مختصر ہے لیکن اہل علم کا معام یہ رہا ہے کہ بہت اہم باتیں بہت مختصر سے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تاکہ طالب علم کو کم سے کم وقت میں زیادہ چیزیں سیکھنے کا موقع ملے اس مجلس میں میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ شیخ الاسلام محمد ابن ابد الحاق کے بارے میں تعارف کرایا جائے تقریباً سبھی لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ بارہویں صدی کے صدی کے عالم گزرے ہیں بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور خاص طور سے سعودی عرب میں انہوں نے توحید کے باب میں جو تجدیدی کارنامہ انجام دیا وہ اپنی نظیراتے وہاں پر لوگ پیڑ پتھر اور نہ جانے کتنی چیزوں کی عبادت میں لگ گئے تھے اور شیخ محمد ابن عبدالحاب نے وہاں کے لوگوں کو عرب کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور نہ صرف دعوت دی بلکہ قوت کے ذریعے سے وہاں سے شرط کو ختم کیا اور وہاں پر توحید کو نافذ کیا لہذا آج جو ہم سعودی عرب میں توحید کا معاملہ دیکھتے ہیں اس میں ان کی دعوت کا اور کوششوں کا بہت بڑا دخل ہے اللہ تعالی نے ان کی کتابوں میں عجیب برکت دی ہے کہ چھوٹی کتابیں ہونے کے باوجود بھی اس میں نفع بہت زیادہ ہے اور ان کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو بھی بات بیان کرتے ہیں پہلے بات بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس کی دلیلیں قرآن اور سنت سے دیتے ہیں اور یہ طالب علم کے لیے علم کی برکت کا اور تقویت کا مزید بڑا ذریعہ بن جاتی ہے الاصول الصلاح یا سلاح اصول یا اس طرح کی کتاب التوحید یا تفسیر صرۃ الفاتحہ یا اس طرح کی دوسری جو کتابیں ان کی لکھی ہوئی ہیں مسائل الجہلیہ بہت ساری اہم کتابیں ہیں اور علما مسلسل دینی مجالس میں ان کتابوں کی شرح کرتے آئے ہیں اور کبار علماء کی شرحیں ان کتابوں کی موجود ہیں تو یہ جو کتاب ہیں القواعد الاربع اس میں چار قاعدے بیان ہوئے ہیں توحید اور شریک سے متعلق آج کی ان مجالس میں ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ابھی میں نے جو نوٹس دیکھے ہیں اردو کے اس میں پہلے قاعدے سے بات شروع بھی ہے لیکن کتاب میں ایک حصہ شروعات میں بھی ہے جو کہ ان چار قاعدوں کے لیے مقدمے کے طور پر ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس میں تباہ نہیں ہوا ہے تو میں اسی سے شروع کروں گا جو میرے پاس نوٹس ہیں اور اس میں سے اگر کوئی ضرورت کی باتیں ہیں تو آپ اس کو ابھی لکھ سکتے ہیں بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں ہم کتاب شروع کریں گے مؤلف نے کتاب شروع کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم کی اتباع میں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو شروع کیا تو ہر سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط بھیجا کرتے تھے تو ان خطوط میں بھی شروعات کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور یہ سنت اور ادب ہے یہ خط جب لکھا جائے تو اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو لہذا ایک خط کی طرح ایک تبشہ ہے جو طالب علم کی طرف ہے اور اس میں خطاب بھی شیخ نے طالب علم سے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے شیخ کہتے ہیں اسأل اللہ اب رب ال کریم ان شلابی طلّہ کف دنیا وان وی جال ک مبارک وان اجالک ممن اذا اعطی شکر واذا ادب صبر واذا اذنب استغفر ان نہا کو ہم ایک ایک ٹکڑا کتاب کا لیں گے اور اس میں جو باتیں ہیں سیکھنے کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ پہلا حصہ ہے جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے کہتے ہیں اص اللہ ال میں اللہ سے سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں جو نہایت ہی کرم والا ہے سفی کریم رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا رب ہے طلّہ کا پھر دنیا والا کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہارا ولی ہو جائے تمہارے معاملات کا نگراں ہو جائے وہ این اجالا کا مبارکن عینچ اور میں یہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ تم جہاں کہیں رہو یہ طالبین سے خطاب ہے کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بنائیں وہ ائج کا ممن ادا علق یا اور اللہ تمہیں ایسا بنائیں کہ جب تمہیں عطا کیا جائے تو تم شکر کرو وہ ادا بتل صبر اور جب تمہیں مصیبت اور مبتلا ابتلا تم پر آئے مصیبت اور پریشانی تم پر آئے آزمائش آئے تو تم صبر کرو وہ ادا اضنبا استاغفر اور جب تم سے گناہ ہو جائے تو تم اللہ سے استقفار ہو یعنی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم کو ان لوگوں میں اللہ بنائیں اس شخص کی طرح بنائیں ایسا انسان بنائے کہ جب اس کو دیا جاتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے جب اس پر بلا آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جب اس سے غلطی ہوتی ہے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے اور فرماتے ہیں فقی نہا بلا نوام اس لیے کہ یہ تین چیزیں کامیابی کی علامات میں سے تین اہم ترین علامات ہیں یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کامیابی کے علامات ہیں اب اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں اس اللہ کریم میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو کریم ہے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کریم ہے سقی ہے عطا کرنے والا ہے اور ابتدا میں مؤلف کا یہ کہنا اللہ کے لیے کرم کی صفت کا ذکر کرنا آپ جانتے ہیں صورت العلق میں اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا تو وہاں بھی اسی صفت کو ذکر کیا ہے ایک قرا و رب اکرم پڑ اور تیر رب بڑا کریم ہے الکرم ہر کرم کرنے والے سے ہر عطا کرنے والے سے ہر سخی سے بڑا سخی ہے یہ اللہ رب العالمین کی سخاوت ہے اس کا کرم ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین بندوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے وہ سخی انسان دنیا میں کسی کو دیتا ہے تو اس کا دینا مطالبے کے طور پر ہوتا ہے وہ تجارت کے طور پر عموماً دیتا ہے یا تو دنیا میں انسان دوسرے کو دیتا ہے تاکہ کچھ ملے کبھی یہ ملنا اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ بدل ہو کبھی اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ آخرت میں اللہ اس کا بدل دے لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے تو بدلے میں کچھ مانگتا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے وہ کریم تو یہاں پر انہوں نے مولف نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے صفات میں سے کرم کسی پر ذکر کی اس لیے کہ اللہ سخاوت ہے یہ اللہ کی ثقافت ہے کہ اللہ کا بندوں کو اپنی طرف سے ہدایت عطا کرتا ہے اور بندوں کی حاجات ان کو عطا کرتا ہے اور اسی طرح سے آکرت میں اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے جنت رکھی ہے جو ان کے نیک اعمال کے بدلے میں انہیں کو دی جائے گی اللہ کو کسی کی عبادت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ سخی ہے اس لیے عطا کرتا ہے أسأل الله اس اللہ ال کریم سے یہ ادب بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے جب مانگا جائے اللہ سے جب دعا کی جائے تو اس کے ان اوساد کا ذکر کیا جائے جو دعا کی قبولیت میں مزید ذریعہ اور وسیلہ بن جائے کہ اللہ سے مانگتے وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں جو بڑا کریم ہے تو وہ کریم ہی اس لیے عطا کرے یہ ادب دعا کا ہے کہ اللہ سے جب مانگے تو اللہ تعالیٰ کے اسماں و صفات کا ذکر بھی دعا میں کیا جائے اور یہی ذکر دعا کی قبولیت کے لیے مزید ذریعہ و وسیلہ بن جائے دوسری بات مالک کہتے ہیں رب العرش العظیم رب العرش العظیم وہ رب وہ اللہ میں اس سے مانگتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے رب کے معنی مالک کے ہوتے ہیں اور رب ہی میں بھی آتا ہے کہ وہ خالد ہے مالک ہے اور مدبر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا بھی رب ہے اللہ رب العالمین عرش عظیم کا بھی رب ہے عرش ایک مخلوق ہے جس سے اوپر اللہ رب العالمین مستوین ہے اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے بلکہ عرش اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اسی لیے یہاں پر مؤلف نے ذکر کیا رب العرش العظیم اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہو تو خود رب ہے عرش عظیم کا اس عظمت والے عرش کا وہ رب ہے اس سلسلے میں قرآن کریم میں ان دونوں باتوں کے لیے دلیل کو ملتی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت کریم یہاں پر مالف نے ذکر کی ہے قرآن کریم میں سورت الفقار میں آیت نمبر چھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا الانسان ما اور رق اب کریم اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تو یہاں پر اللہ تعالی نے رب کے ساتھ ساتھ کریم کا لفظ ذکر کیا ہے کہ تجھ کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے انسان کو پیدا کیا اللہ خلاق رقی سورت شاء کبک اللہ خلاق جس نے تجھ کو پیدا کیا تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا فعدلک اور تیرے اندر توازن پیدا کیا پی سورت عرب کا وقت اور جس سورت میں تجھ کو چاہا ڈھال دیا تو اللہ تعالی ہمارا خالق ہے ہمارا رب ہے اور وہ بڑا کریم ہے جس نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں دو وہ عرش عظیم کا رب ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ لا الہ اللہ اللہ اللہ سورہ النمل کی آیت نمبر چھبیس اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ عرش عظیم کا رب ہے وہ عرش عظیم کا رب ہے یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ عرش کے ساتھ عظیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور عظمت کا ذکر مخلوق کے لیے بھی آ سکتا ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے عطا کی بھی عظمت ہوتی ہے اللہ کی عظمت کے برابر کسی کی عظمت نہیں ہے اللہ تعالی جس مخلوق کو چاہے عظیم بنائے تو یہاں پر اللہ تعالی تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے تو اللہ تعالی رب ہے وہ مالک ہے وہ خالب ہے اور وہی ہے جو مخلوقات کو سنبھالے ہوئے ہیں اگر وہ چھوڑ دیں تو عرش بھی عرش بھی ضائع ہو جائے آسمان و زمین ضائع ہو جائے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں عرش اللہ تعالیٰ کو سنبھالے ہوئے نہیں یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ عرش بھی اللہ کے سنبھالنے سے سنبھلے ہوئے ہیں عرش اللہ کو سنبھالتا نہیں ہاں اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے اور عرش کو فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے لہذا اللہ تعالیٰ نے عرش کے لیے بھی عظمت کا ذکر کیا ہے اسی طرح سے فرماتے ہیں دنیا ولاقر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سے مانگتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہارا ولی بن جائے ہدایت کے اعتبار سے نصرت کے اعتبار سے اللہ کا ولی بننا دو اعتبار سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ بندے کا دوست بن جائے دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کا نگراں اور اس کا محافظ ہو جائے اس کے معاملات میں اس کا مددگار ہو جائے اور ظاہر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا اگر وری بن جائے اس کے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل فرماتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اس کی رہبری کرتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریب میں سر البقراہ دو سو ست ستاون میں فرمایا اللہ ولي اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے اب اس کا فائدہ ایمان والوں کو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقری جو ہوں مینا عبد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں سے اجالے میں نکال لاتا ہے یقری جو ہوں مینا عبداللما وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کسی کا ولی ہونا اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جہالت کفر شرک اور نفاق اور اسی طرح سے خواہشات کے اندھیروں سے نکل کر علم ایمان توحید اور استقامت اور عمل کے اجالوں میں آتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کسی کا ولی بن جائے تو انسان اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آتا ہے لہذا مؤلف کا یہاں پر یہ دعا کرنا جو علم کے اعتبار سے ہے یہ بہت ہی مفید ہے اور ان کی فقاہت کی اور ان کے علم کی دلیل ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا جو انہیں اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے والذین لبی نقف اور لیکن جہاں تک کہ کفر کرنے والوں کا معاملہ ہے ان کے اولیاء طاغوت ہیں من النور الى غلم وہ انہیں اجالے سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں اولا ایک آسا گنا خالدون یہ جہنمی لوگ ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے کفر اور شرک کا نتیجہ جہنم ہے اور جب انسان اللہ کو اپنا ولی بنا لیتا ہے اور اللہ جب اس کا ولی بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سور الراف میں آٹ نمبر ایک سو چھیانوے اور ایک سو ستانوے میں فرمایا ان ولی <الصَّالحين> اللہ علّہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گرام ہے فرمایا کہ میرا ولی اللہ ہے جو جس نے کتاب نازل کی وہ <الصَّالحين> اور وہ نیک لوگوں کا کی ولایت اور ان کی حفاظت کرتا ہے ان کا نگران ولین تدرون کی اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں والذین تدعون من دونہی اور وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو لا ستی اور ان کا حال یہ ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لا ستی نصرکم وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ولا انفسهم سم اور نہ خود وہ اپنی مدد کرنے کے لائق ہیں یہ دو آیتیں ہم کو بتلاتی ہیں کہ اللہ کا کسی کا ولی بننا کیا معنی رکھتا ہے اس کی ہدایت اور اس کی نصرت دو چیزیں انسان کے لیے دنیا میں ضروری ہیں ایک ہے ہدایت اور دوسرے نصرت اللہ جب کسی کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت اور نصرت کا انتظام کرتا یہ دو چیزیں زندگی میں بہت اہم ہے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ مِّنَ اے نبی ہم نے اسی طرح سے مجرمین میں سے آپ کے لیے دشمن اور ہر نبی کے لیے دشمن بنا رکھے ہیں ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں اور یہ دشمن کون ہوتے ہیں مجرم ہوتے ہیں بگڑے ہوئے اور گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور اللہ نے فرمایا وہ کفا و ربی ہادی و نصیر اور اے نبی آپ کا رب ہدایت اور نصرت کے اعتبار سے آپ کے لیے کافی ہے آپ دیکھیں اللہ نے دو چیزیں یہاں بیان کی ہیں وہ کفا و رب و نصیر آپ کا رب ہدایت اور نصرت ہادی اور نصیر ہونے کے اعتبار سے آپ کے لیے کافی ہے کہ اللہ راہ دکھائے اور پھر اس راہ پر چلنے میں مدد کرے یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے تو مولف نے یہاں پر طالب علم کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ولی ہو جائے کا مطلب وہ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہبری کریں اور اللہ تعالیٰ اس راہ پر چلنے میں تمہاری مدد کرے پھر دعا کرتے ہیں مبارک وہ این جا مبارکن عید نا <تُمت> اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تم جہاں کہیں رہو تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بنائے برکت کے معنی خیر کی زیادتی کے ہوتے ہیں اور بقا کے ہوتے ہیں تھوڑی چیز میں نفع زیادہ ہو اور اس میں خیر باقی رہے اس کو برکت کہا جاتا ہے تو طالب علم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ وہ جائزہ کر مبارک نا کنچ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بنائیں چاہے تم جہاں کہیں گھر میں مسجد میں بازار میں سفر میں خبر میں رات دن تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بنائے یہ مبارک بنانے کا جو معاملہ ہے آپ دیکھیں گے قرآن قریب میں خود علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے سورہ مری میں آس نمبر تیس اور اکتیس میں اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام کا قول ذکر کیا جو انہوں نے اپنی ماں کی گود میں بات کہی تھی انی پہلا جملہ جو عیسی علیہ السلام نے کہا وہ تھا کالا عبد اللہ عیسی علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ اند اللہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے مجھے اللہ نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا وجا علی مبارک اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میں جہاں کہیں رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے تو یہ عیسا علیہ السلام کا جملہ ہے جو یہاں پر مؤلف نے ذکر کیا ہے لیکن کیا معنی اس کے ہیں اگر آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں اور سلب کے اخبار دیکھیں ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں السلام کا جو جملہ ہے کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے چاہے میں کہیں بھی رہوں کہتے ہیں وجال علیمنقی مجھے اللہ نے مبارک بنایا تو مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر کا سکھانے والا بنایا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ فی عن مجاہد امام مجاہد امام سے ایک اور قول بھی اس باب میں آیا ہے کہتے ہیں نفع مجھے دوسروں کو نفع پہنچانے والا بنا کر بھیجنا جائے تو یہاں پر معلف جو دعا کر رہے ہیں طالب علم کے لیے وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم کو مبارک بنائے تم کہیں بھی نہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو علم والا نفع پہنچائے کہ تم کو لوگوں کے لیے خیر کا معلم بنائے اور تمہیں لوگوں کو دینی نفع پہنچانے والا کرے پہنچا وہ طالب علم جو علم حاصل کرے اور دوسروں کو نفع نہ پہنچائے یہ کیسا طالب علم ہے وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی اسی لیے تعلم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا بھی ذکر کیا ہے مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعلم القرآن تم میں بہترین وہ ہے بہترین شخص وہ ہے بعض تم میں سے سب سے افضل وہ ہے من تعلم القرآن و جو قرآن کو سیکھے اور سکھے تو ایسی کئی احادیث آپ کو ملیں گی جس میں من علم و علم جس نے سیکھا اور سکھایا تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ سکھانے کا بھی کرے تاکہ نفع بڑھے اور باقی رہے اور ایسا نہ ہو کہ علم سیکھنے کے بعد وہ اس کو سنبھال کے رکھے اور دوسروں تک نہ پہنچائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ علم سکھانے والا بنے تو یہاں معلف نے دعا یہ کی ہے وَأَن يجعلك میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو جہاں کہیں رہے اللہ تعالیٰ تجھ کو دوسروں کے لیے مبارک بنائے یعنی خیر کا معلم اور دوسروں کو نفع پہنچانے والا اور وہ اجالا کا ممن ادا ارق یا شکا وہ ادب وہ ادا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تم کو ان لوگوں میں بنائے ایسا شخص بنائے کہ جس کو عطا کیا جائے تو وہ شکر کرتا ہے اور جب اس کو آزمائش میں ڈالا جائے تو وہ صبر کرتا ہے اور جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ استفار کرتا ہے یہ تین چیزیں ہیں جو ہر انسان کے لیے اور خصوصا دین کے طالب علم کے لیے اور دائری کے لیے ضروری ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اسی لیے آگے جا کے ملد نے کہا ہے فقی طلح کو عنوان یہ تین چیزیں انسان کی کامیابی کی علامات میں سے ہیں یہ تین چیزیں گویا کہ چابی ہیں کامیابی کے جس انسان میں یہ تین چیزیں ہیں وہ کامیاب ہے اس کی علامت ہیں کیا, کیا ہے تین چیزیں نمبر ایک عطا ہو اللہ کی طرف سے کچھ تو شکر کریں اور ابلا ہو تو صبر کریں اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس پہ اخبار کریں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مزید بات واضح کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ابلی امر علم مومن کا حال بڑا عجیب ہے ان ام رہو خیر اس کا معاملہ پورا کا پورا خیر ہی ہوتا ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے سر شکر وکا ناقی راہ اگر اس پر اچھے خوشی کے حالات آتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے وہ ان اصابت و و صبر اور اس پر اگر تکلیف کے حالات آتے ہیں پریشانی اور مصیبت کے حالات آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے پکانا خی ردہ اور یہ اس کے لیے خیر ہی ثابت ہوتا ہے اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں ریواج کیا ہے معلوم یہ ہوا کہ مومن دو میں سے ایک حال میں جیتا رہتا ہے ایک شکر کے حالات ایک شکر کی کیفیات اور دوسرے صبر کی کیفیات دنیا میں اللہ کی طرف سے ابتدا دو اعتبار سے ہوتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ خوشی کے حالات ڈالتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ غم کے اور تکلیف کے حالات ڈالتا ہے اور ان دونوں حالتوں میں انسان کا امتحان ہوتا ہے کبھی خوشی دنیا اعتبار سے ہوتی ہے کبھی دینی اعتبار سے ہوتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح الناس اخواج سب بے بےنگ ربک کہ اے نبی جب اذا جاء نصر اللہ اللہ کی مدد آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کیا کریں وہ سب بے بےحم آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے و سب بے بےنگ اور آپ استغفار کیجیے تو مومن دعوت دین کے اعتبار سے ایک دائ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت جب مقبول ہوتی ہے تو وہ اپنے کمال کی بجائے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنی تعریف کی بجائے اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اپنے بارے میں اس کا احساس یہی ہوتا ہے کہ جو کام دعوت دین کا میں نے کرنا چاہیے تھا جیسا کہ حق تھا میں نے نہیں کیا تو اللہ کے اعتبار سے اس کے, اس کے دل میں حمد ہوتی ہے اس کی زبان پر حمد ہوتی ہے اس کے دل میں شکر ہوتا ہے اللہ کے تعلق سے اس کے دل میں اللہ کی پاکی کا احساس ہوتا ہے لیکن اپنے بارے میں تقصیر کا احساس ہوتا ہے اللہ تمام عیوب سے پاک لیکن میں میری کوششیں اس میں کوٹاہی کمی ہے ہمارا معاملہ دعوت کے اعتبار سے عجیب ہوتا ہے ہم کوتاہی والا کام کرتے ہیں اور اپنی زبان سے اپنی تعریف کرتے ہیں ہمارا حال کیا ہے دعوت دین کا معاملہ ہو یا عبادت کا معاملہ ہو یا ذاتی کوئی بھی معاملہ ہو ہماری کوتاہیاں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اپنی تعریف آپ کرتے ہیں لیکن مومن کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے دائر کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے دائی سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کی की کی بیان کرتا ہے اپنی نہیں پلا تو زک کو انکو अपने اپنے से سے اپنی تاریخ بیان مت کرو اپنی پاک کی بیان مت کرو مومن اللہ کی پا کی بیان کرتا ہے اور اپنے بارے میں ہمیشہ تقسیم کا اعتراف کرتا ہے کوتا ہی میرے اندر ہے अंदर میرے اندر ہے میں نے جو کچھ کیا اس میں کمی ہے یہ احساس انسان کو اللہ سے استغفار پر لگاتا ہے ایک طرف انسان اپنی تعریف کرے کب ہوتا ہے جب اپنے کام کو کارنامہ سمجھے لیکن جب آدمی دیکھتا ہے کہ جیسا کام کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا تو پھر وہ اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد جب دیکھتا ہے تو اس میں اپنا کمال نہیں سمجھتا ہے کہ میں لائق ہوں اسی لیے اللہ نے مدد کی یہ قارون کا طریقہ ہے ان نما اوتی تو ایڈا مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میرے علم کی بنیاد پر ملا ہے ایک انسان اللہ تعالی سے ملنے والی نعمتوں کے بارے میں اگر یہ اعتقاد رکھے کہ میں کچھ ہوں اس لیے اللہ نے میری مدد کی یہ بھی برائی ہے انسان کا یہ سمجھنا کہ میں کچھ ہوں اس لیے اللہ نے عطا کیا ہے یہ برائی ہے یہ قانون کا طریقہ ہے آدمی اعتراف کرے میں کچھ نہیں لیکن اللہ رب العالمین نے مجھ پر رحم کر کے مجھ کو آتا کیا ہے لہذا تمام تعریف اللہ کے بھی ہے میرا کوئی کمان نہیں ہے لہذا دنیا میں جب دائی کی مدد ہوتی ہے بعض اوقات اس کے ذہن میں بات آتی کہ میں کچھ ہوں تبھی تو اللہ نے میری مدد کی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایڈ ہے ڈائی کے ذہن میں بات یہ ہونا چاہیے میں کچھ نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کر کے مجھ پر احسان کیا اور میری مدد کی تو یہاں پر مؤلف نے یہ بات طالب علم کے لیے کہی کہ وہ اجائل منت یہ شخص ہے کہ اللہ جب عطا کرے تو وہ بندہ جو اللہ کا شکر کرتا ہے شکر کیا ہے دل میں اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عطا پر اللہ کے دینے کا اعتراف میرا کمال نہیں کوئی اور نہیں اللہ نے دیا دل میں اللہ تعالی کی طرف دھیان جائے دل مانے کے اللہ نے دیا زبان سے اللہ کی تعریف کو اور پھر اللہ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے اس کو شکر کہتے ہیں ان کے کئی مرحم فلارے فرماتے ہیں شکر کے تین رکن ہیں ایک دل میں اعتراف کرنا کہ نعمت اللہ نے دی کسی اور نے نہیں مخلوق سے ہٹ کے نگاہ اللہ پر جائے دو زبان پر تعریف اللہ کی ہو اللہ کی حمد ہو تین آدمی اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اس کو شکر کہتے ہیں اور دوسرے یہاں پر کہتے ہیں وہ عید ابتل یا سبق اور اللہ تم کو ان لوگوں میں سے بنائیں کہ جب اس پر ابتلا آتی ہے جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے جب اس پر آزمائش آتی ہے تو صبر کرتا ہے صبر کیا ہے صبر کے معنی ہے جمنا آزمائش جب آتی ہے امتحان جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو آزمائش کے باوجود حق پر جمتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو آزمائش سے فرار اختیار کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں یا آزمائش میں کھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں تنو اللہ نے فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا امتحان لیا جائے گا تو امتحان لیا جائے گا لہذا اس امتحان میں ثابت قدم رہنا اللہ کو بندے سے مطلوب ہے اللہ آزمائش ڈالتا اس لیے ہے کہ بندہ اس میں جمے اور ترقی کرے ہر آزمائش ترقی کا دروازہ کھول ہے ہر آزمائش ترقی کا دروازہ کھولتے ہے تو جب انسان پر آزمائش آتی ہے اور وہ اس میں جمتا ہے جیسے حدیث میں ہے ان اساب مقرا صبر صحیح رہتا <اللہ> ہے آزمائش ب آتی ہے تکلیف آتی ہے اس میں جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اس کو اللہ کی نصرت ملتی ہے اللہ کی معیت ملتی ہے جیسے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان کو اللہ کی معیت پانے کے لیے صبر کرنا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَنَّ صبر جان لے کہ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے تو جب ایک انسان صبر کرتا ہے آزمائش کیسے آتی کی عموماً طالب علم کے لیے جس میں اس کو صبر کرنا ہے دو اعتبار سے ایک تعلم میں اور سے تعلیم ایک دین سیکھنے میں دشواریاں آتی ہیں دین سیکھنے کے لیے مسلسل کوشش کرنا کبھی بھوک پیاس کبھی تجارت کبھی تھکن کبھی شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کتنا سیکھے گا تو کسی نہ کسی اعتبار سے انسان آزمائش میں آتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں سیکھے چھوڑ دو اور بعد اوقات کمزور پڑ جاتا ہے اور طلب علم سے دور ہو جاتا ہے کبھی دعوت کے میدان میں انسان پر آزمائش آتی ہے کیسے وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے توغیر کی دعوت دیتا ہے حق سکھانے کی کوشش کرتا ہے لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے خلاف سازش کرتے ہیں کبھی تانے دیتے ہیں کبھی مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے ایسے وقت میں دائی ڈر کے دعوت کا کام چھوڑ دیتا ہے تو یہ ناکام ہو گیا لیکن دوسرا آدمی کون ہے حق کا دائی کون ہے جو مصیبت آنے کے باوجود دعوت کے میدان میں جمع ہے تو یہاں پر مؤلف طالب علم کا ذہن بنا رہے ہیں کہ تجھ کو اکڑ والا بھی نہیں ہونا چاہیے اور تجھ کو کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے دو کمزوریاں انسان کی ہیں کامیابی ملے تو اترانے لگتا ہے اکڑنے لگتا ہے گھمڑ میں آ جاتا ہے اور ناکامی دکھائی دے پریشانی آئے تو ہمت ہار کے کام چھوڑ دیتا ہے یہ دونوں ایب ہیں یہ دونوں ہیں کامیابی کس میں ہے اور واقعی کامیاب دائی اور کامیاب طالب علم کون ہیں کہ جو کامیاب ہو دنیا میں اس کی دعوت کے اچھے نتائج آئیں اس کی کوششوں کے اچھے نتائج آئیں اللہ کی حمد کرے گمنڈ میں آنے کی بجائے اللہ کی تعریف کرنے والا اس کی نگاہ اللہ کی طرف جائے اللہ کے دینے سے ہوا ہے اور اگر پریشانی اور مصیبت آئیں تو ڈر کے بھاگے گئی میدان چھوڑ کے ہٹے گی بلکہ جما ہیں یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں توازو اور سجاج یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں آدمی کے اندر اکڑ بھی نہ ہو وہ چھوٹا بن کے چلے اللہ کا شکر کرنے والا اور آدمی کمزور اور پست ہمت بھی نہ ہو بلکہ بہادر بنے تو یہ دعوت کے میدان میں چل سکتا ہے دونوں ضروری ہیں تواز و مدو کے اعتبار سے جس کو دعوت دے رہے ہیں ہم کو اچھا انسان بنانے ایک انسان اکڑ ہو تو دعوت نہیں دے پاتا ہے علم نہیں سیکھ پاتا ہے اور ایک انسان پست ہمت ہو کمزور ہو گھبرانے والا ہو چھوٹی چھوٹی مصیبت سے تو دعوت کا میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یہ دونوں صفات ضروری اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ادا وہ اجلاس کا ممن ادا شکا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں میں سے بنائیں ایسا شخص بنایا کہ جب اس کو عطا کیا جائے تو وہ شکر شکر کریں اور جب اس پر آزمائش آئیں تو صبر کریں وہ ادا ادھ نبا یہ تیسری چیز ہے کہ کتنا بھی انسان کوشش کرے اس سے بھول چوک ہونے والی ہے آدمی جب دعوت کے میدان میں علم کے میدان میں چلتا ہے کبھی سننے میں کبھی بتانے میں کبھی سیکھنے میں کبھی سکھانے میں کبھی فیصلے لینے میں اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کبھی ذاتی زندگی میں اس سے گناہ بھی ہو جاتی ہیں کوئی انسان کامل نہیں ہے کوشش آدمی کی بہترین ہونے کے باوجود اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں لہذا جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے کیا کرے استقبار یہ اپنی کوششوں کے بعد ان میں تفصیل اور کوتاہی کی بھرپائی ہے تو کہتے ہیں وہ ادا از نبا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کلبل آد مقبا آدم کی اولاد ہر انسان جو آدم کی اولاد ہے وہ قطا ہے وہ قطاکار ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ خیر القفقین توبول لیکن سب سے بہترین قطاکار کرنے والوں میں سب سے بہتر قطاکار کون ہیں جو اللہ سے خوب توبہ کرنے والے ہیں تو انسان سے غلطی ہوگی لیکن غلطی کے بعد اس غلطی کا تدار اس غلطی کی بھرپائی کیا ہے ایک انسان اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والا ہو توبہ کرنے والا ہو تو یہ چیز جو ہے یہ ایک انسان کو بہتر بناتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے انہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے پمن صبر فلاح الصبر پمن جز افلاح الج آپ کیا برماتے ہیں اللہ جب کسی کا امتحان لیتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں है ہے اب مصیبت میں के کے بعد جو جمع رہے اللہ اس کو جماتا ہے اور جو شکایت کرنے لگے جو شکایت کرے اور کمزور پڑ جائے اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کو کمزوری دی جاتی ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ مصیبت میں وہ صبر کریں تاکہ اللہ کی طرف سے اور اس کی تقویت اور اس کے لیے سباد اور صبر کا دروازہ کھلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الزمب والاستغفار اس حدیث کو امام حقی شعب الامام نے ذکر کیا ہے حدیث کیا ہے من گناہ سے توبہ کیا ہے دو باتیں آپ نے بیان کی والاستغفار ندامت اور مغفرت کی طلب جب کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے لیے بنیادی طور پر دو کام ہیں ایک تو یہ کہ اس کو اپنے گناہ پر ندامت ہو اس لیے کہ ندامت دوبارہ گناہ کرنے میں مانے ہو جاتی ہے اگر آدمی کو ندامت ہی نہ ہو تو ایک آدمی گناہ کر کے پھر سے گناہ میں آئے گا لیکن اپنے گناہ پر جب آدمی نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے تو دوبارہ گناہ نہیں کرتا ہے اور دوسری چیز کیا ہے والاستغفار ندامت کے ساتھ ساتھ آدمی کو اپنے گناہ پر استغفار بھی کرنا چاہیے یہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے کہ اللہ جو کچھ مجھ سے بھول اور چوک اور کوتا اور گناہ ہوا ہے اللہ تو اس کو معاف کر دے اس کی مغفرت فرما تو یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کے لیے ضروری ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں حدیث میں فرماتے ہیں جسے مالک نے کہا کہ <وَانُصَّعَادَة> یہ تین چیزیں آدمی کی کامیابی کے علامت ہیں اگر گہرائی سے اس کو سمجھیں تو واقعی یہ بہت اہم چیزیں ہیں شکر صبر اور استقفا شکر صبر اور استقفا یہ انسان اگر تین چیزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کرے تو یہ انسان سعید ہے سعید کس کو کہتے ہیں کامیاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سعید لمن جنب الفتن کامیاب وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا ان نس دلن جن بل فطر انی دلمن جن بل جنوی کامیاب وہ ہے جو فتنوں سے محفوظ رکھا گیا اللہ نے اس کو آزمائش سے بچائے رکھا تلیہ فواہ اور وہ انسان جو مصیبت میں مبتلا ہو گیا لیکن پھر اس نے صبر کیا فواہ تو بہا کیا کیا ہو, کیا ہو, کیا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اللہ تعالی اس کو فتنے سے بچا رہے وہ فتنے میں پڑے ہی نہیں اللہ تعالی اس کو عافیت دے یہ کامیابی کی علامت ہے لیکن اس سے بڑھ کر وہ ہے کہ جو فتنے میں مبتلا ہو یعنی اس پر آزمائش آئے اور آزمائش آنے کے بعد وہ اس پر جمع رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو آزمائش آنے کے بعد جمع رہے فواہ تو بہت بڑی بات ہے کیا خوب بات ہے لہذا معلوم یہ ہوا کہ آزمائش میں جمنا اور صبر کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑی قیمتی چیز ہے تو یہ پہلا حصہ اس کتاب کا ہے جو بطور مقدمے کے ہے اور اس میں طالب علم کے لیے حوصلہ افزائی اور اس کو کیسا ہونا چاہیے یہ معلوم نے بیان کیا ہے آئیے بل آب, آب, اب آگے بڑھتے ہیں اب اصل کتاب کے اصل موضوع کی طرف مؤلف آ رہے ہیں کہتے ہیں اب یہاں یہ حصہ ہوگا کہ واقعی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اس کتاب میں جو چار قواعد ذکر کیے ہیں ان کو ہم آگے دیکھیں گے لیکن یہ مقدمے کے طور پر مؤلف اب ذہن بنا رہے ہیں بنیاد ہموار کر رہے ہیں کہتے ہیں ارشدک لطاعتی ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاذا عرفت ان الله خلق خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوفيق هم پہلا حساب میں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا حصہ ہے پچھلے حصے کے بعد میں کہتے ہیں اے علم جان لو ارشدک اللہ علیہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی فرما برداری کی طرف رہبری دے ارشدک اللہ ان انیفیت ملت ابراہیم حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ یہ ہے کہ انب اللہ وحدہ مخلص کہ تم اللہ کی عبادت کرو اپنے پورے دین کو یعنی اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کما قال تعالی جیسا کہ خود اللہ تعالی نے فرمایا وما قلق الجن اللہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہ حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں ارشدک اللہ قیات جان لو ارشدک اللہ ارشاد کے معنی ہوتے ہیں رہبری اور رشد کے معنی ہوتے ہیں ہدایت کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری رہبری کرے اپنی فرما برداری کی طرف اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اصل مقصود آزادی نہیں ہے بلکہ اصل مقصود قیات ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے پابندی کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان غلام ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اور غلام کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے مالک کی مانگ بھیجیے لہذا علم کی بات کے بعد علم کے بعد اب طالب علم کے لیے مؤلف نے پہلی دعا کی کہ علم جان لو ارشدک اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی توفیق تم کو دے ارشاد کے سلسلے میں یا رشد کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک دعا ہے آپ فرماتے تھے اللہ کپل امیمت امام قبرانی نے یہ روایت نقل کیا کبیر میں اور یہ روایت صحیح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اے اللہ انی فی الامر میں دین پر تیرے حکم پر ثابت قدمی کی تجھ سے دعا مانتا اے اللہ اس بات کی مجھ کو توفیق دے کہ جو بھی دین تیرا ہے جو بھی امر تیرا ہے جو بھی حکم تیرا ہے اس پر میں جمع رہوں ثابت قدم رہوں علی الرشد اور ہدایت پر عظیمت کے ساتھ میں چلتا ہے یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں ایک انسان ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم پر جمے معاشیت کی طرف نہیں جائے گناہ کی طرف نہیں جائے دیکھیں دو چیزیں ہیں زندگی میں جس کا اہتمام دین کے معاملے میں آدمی کو کرنا چاہیے ایک یہ کہ وہ اللہ کے حکم پر جمے ثابت قدم رہے وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر نافرمانی کی طرف نہ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حکم میں بھی ڈھیلا پن اور کوتاہی اس میں نہ ہو بلکہ اللہ کے حکم پر بھی عظیمت کے ساتھ عمل کرے سستی کے ساتھ نہیں کوتاہی کے ساتھ نہیں اور کمزوری کے ساتھ نہیں بلکہ تیاد کے آرا مرتبے کو آگے ایک تو یہ کہ معافیت کی بجائے طیات کا اہتمام اس کی زندگی میں ہو گناہ کی بجائے اللہ تعالی کی فرما برداری کا اہتمام اس کی زندگی میں دوسرے یہ کہ وہ فرما برداری بھی سستی کے ساتھ نہ ہو کمزوری کے ساتھ نہ ہو بلکہ وہ اعلیٰ درجے کی فرما برداری اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ معنی فی الامر اے تفیل میں تیرے امر پر ثابت قدمی کی تجھ سے دعا کرتا ہوں اور, علی اور ہدایت پر عظیمت کے ساتھ دو پہلو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عظیمت دوسرا ہوتا ہے رخصت دین کے معاملات میں ایک ہوتی ہے عظیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت عظیمت آلہ درجہ ہے رخصت اللہ کی طرف سے چھوٹ اور کا معاملہ ہے تو آدمی رخصت کی بجائے زندگی میں عظیمت کا پہلو اختیار کرے اللہ کو سیم اطوب ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تعجد پڑھتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آتا تھا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی پھر بھی آپ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں آپ نے کہا آپ کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بننا پسند نہ کروں <سلام> یعنی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے چھوٹ تھی اگر آپ اتنا مجاہدہ نہیں کرتے تھے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا مفرت ہو چکی ہے لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالی کی عبادت میں دل سے عبادت کرے خوب عبادت کریں اللہ کے حکم پر چلیں تو سستی کے ساتھ نہیں دھیل اور چھوٹ اور رخصت کے ساتھ نہیں بلکہ اعلی درجے کی بندگی اختیار کرتے ہوئے آگے چلے تو اس دعا میں ہم کو یہی بات سیکھنے ملتی ہے تو یہاں پر مؤلف دعا کر رہے ہیں طالب علم کے لیے علم ارشدک اللہ لطاعتی جان لو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی فرما برداری کی ہدایت دے اس لیے کہ اصل مقصود بندے کے لیے کیا ہے سارے علم کا حاصل کیا ہے علم کا حاصل یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی معلومات میں کمال حاصل کر لے ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد آدمی کامیاب ہو جاتا ہے نہیں علم کا مقصود طاعت ہے معلومات کیوں ہے معلومات اس لیے ہے علم اس لیے ہے کہ ایک انسان اس پر عمل کرے سارے علم کا مقصود عمل ہے ان نما یوراد آرمی کے علم سے مراد عمل ہوتا ہے اگر عمل نہ ہو تو علم وبال بن جاتا ہے اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولقرآن و القرآن وب جت الٹا قرآن یا تو تیرے حق میں تیرے بچاؤ کے لیے دلیل ہے یا پھر تیرے خلاف تیری ہلاکت میں دلیل ہے یا تو تیرے حق میں وہ گواہ ہے یا تیرے خلاف گواہ ہے لہذا قرآن کا حق ادا کرنے والا آدمی قرآن اس کی سفارش کرے گا جو آدمی قرآن کا حق ادا کرتا ہے ایمان اور علم اور تلاوت اور الف عمل اور اتباع کے اعتبار سے تو قرآن اس کی سفارش کرے گا لیکن یہی قرآن جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہے اللہ کا کلام ہے اگر آدمی اس کا حق ادا نہ کرے تو پھر یہی قرآن یہی قرآن انسان کے خلاف گواہ بنے گا اس کی شکایت کرے گا اور قرآن جس کے خلاف شکایت کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ ہلاک ہوتا تو یہاں پر کہتے ہیں کہ علم ارشدک اللہ علیہ طایات ان الحنی ملت ابراہیم یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شروع سے جو مؤلف ابتداء انہوں نے کی ہے کتاب کی طالب علم کے لیے دعا دعا دعا دین ہے اور شفقت کا انداز ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعی معلم وہ ہے جو طالب علم کے لیے شفیق اور رحیم اور نر مزاج ہو اور وہ طالب علم کا خیر خواہ ہو اور وہ طالب علم کی حوصلہ افزائی کرے اور یہاں تک کہ اس کا خیر خواہ ہو کہ وہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنے والا اچھا معلم کون ہے اچھا معلم وہ ہے جو طالب علم کا خیر خواہ ہو اور اس کے لیے نرمی کا راستہ اختیار کرے نرم انداز اختیار کرے اور اتنا خیر خواہ اس کے لیے ہو کہ اس کو اس کے لیے اللہ سے دعا کرنے والا آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی صحابہ جب کچھ خدمت آپ کی کرتے تو آپ کیا کرتے ان کے لیے دعا کرتے مظلن عبد اللہ میں عباس رضی اللہ تعالی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ کے لیے آپ استنجا کے لیے گئے اور پانی کچھ رکھ دیا آپ کے لیے کہ آپ باہر آئیں گے تو استعمال کریں گے ہو سکتا ہے وضو کریں ہو سکتا ہے ہاتھ باندھونا چاہیں تو پانی رکھ دیا آپ کے لیے آپ نے باہر آنے کے بعد پوچھا کس نے رکھا پانی تو آپ کو بتایا گیا کہ ابن عباس تو آپ نے ان کے لیے دعا کی کیا دعا کی اللہ فکین اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم ہے اس سے زیادہ کیا ہم مانگ سکتے ہیں کسی کے لیے سارے دین کی گہری سمجھ حدیث میں بھی کیا ہے میور اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے تو آپ نے یہ دعا ان کے کی لیے کیا اور وہ علم اور ان کو قرآن کی تفسیر کا علم ہے تو ایک طرف قرآن کی تفسیر کا علم اور دوسری طرف شریح احکام اور دین کے اس لیے کہ فخ جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں باق کے دور میں فرق کا لفظ صرف شرعی احکام کے لیے ظاہری احکام کے لیے ہوتا ہے لیکن واقعی دینی اطلاع میں فکر کا تعلق نہ صرف شرع احکام سے ہوتا ہے بلکہ عقیدے سے بھی ہوتا ہے قرآن کے مصوص کو دین کی عقائد کو توحید کو سمجھنا یہ بھی فکر میں آتا ہے اسی لیے آپ نے کیا دعا دی اللہ فقط حفی دین اور دین میں صرف شر احکام نہیں آتے ہیں نماز سے دین شروع ہوتا ہے نہیں دین شروع ہوتا ہے عقیدے سے کیونکہ دین میں عقیدہ بھی آتا ہے اسی لیے منسا علیہ السلام نے دعا, دعا, دعا کیا کی تھی اللہ سے لسانی یز اہو قولی الہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں یز قہو قولی تو فکر کا جو لفظ ہے یہ صرف شرع احکام کے لیے نہیں آتا ہے پورے دین کے لیے آتا ہے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کو دعا دی خدمت کرنے والے کو ایسی دعا دی جو علم سے تعلق رکھتی تھی معلوم ہوا کہ ایک اچھا معلم وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وہ ایک معلم میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تو معلم وہ ہے جو طالب علم کے لیے علم کی اور عمل کی دعا کرنے والا طالب علم کے لیے دعا کرنا چاہیے کہتے ہیں جان لو اللہ تم کو اپنی طاعت کی رہبری دے توفیق دے حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونے والا حنف کے معنی عربی زبان میں میلان کے ہیں جس کو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں مڑنا تو حنیف وہ ہے جو ایک طرف سے مڑ کے دوسری طرف مائل ہو جائے اور حنیف قرآن میں جو کہا گیا ہے حنیف سے مراد کیا ہے ابن کثیر کہتے ہیں حنیث سے مراد یہ ہے کہ باطل معبودوں سے اپنا رخ پھیر کے اللہ کی عبادت کی طرف آدمی مڑے اور کبر سے شرک سے آدمی اپنا منہ موڑ کے کس کی طرف رخ کرے توغیر کی طرف اور ایمان کی طرف تو باطل معبودوں کو چھوڑ کے آدمی ان سے اپنا چہرہ موڑ لے کس طرف اللہ کی طرف اللہ تعالی نے کیا فرمایا انی للذی فطر السماوات والارض حنیق میں نے اپنا چہرہ اس طرف کر لیا انی وجہ کس طرف للذی فطر السماوات والارض اس ذات کی طرف میں نے اپنا چہرہ کر لیا میں نے اپنا رخ کیا اپنی توجہات اس کی طرف کی اپنا مقصود اور مطلوب اس کو بنایا کون جس نے آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود دیا نہیں تھے فترا کا مطلب ہوتا ہے نہیں تھا بنایا پہلے سے اس کا کوئی ماڈل نہیں تھا پہلے سے اس کا کوئی کاپی کرنے کے لیے ڈھانچہ نہیں تھا نئے سرے سے اللہ تعالی نے اس کو بنایا اللہ فت اور سناواتی ولا ہنی میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا کیسا حنیف بن یعنی سب سے اپنا روپ موڑ کے میں اللہ کی طرف معلوم ہوا کہ اصل دین کی بنیاد یہ ہے بلکہ بندے کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ مخلوق سے اپنا چہرہ پھیر کے خالق کی طرف متوجہ وہ جھوٹے معبودوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے آپ کو سچے معبود کے تابع کرتے ہیں مخلوقات انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ مخلوقات کے درمیان میں رہے لیکن اس کا دل اللہ کی طرف اللہ تعالی قرآن کریم میں کیا فرمائیں وز کورس مربک و تبت اللہ تبتیلا رب المشرق المغرب اللہ اللہ اللہ ہوا و تقد ہوا کیلاد پوری اس اپنے رب کے نام کو یاد کر اپنے رب کے نام کا ذکر کر وہ تبتل علیہ اور سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا یہ کٹنا ظاہری اعتبار سے نہیں ہے کہ ایک انسان سب چھوڑ چھاڑ کے بیوی بچے چھوڑ دے نہیں یہ تبت القلبی سطح پر ہے کہ ایک انسان کا اصل مطلوب اور مقصود دنیا دنیا میں مال و دولت لوگ لوگوں کی عزت شہرت عہدہ یہاں کا نفع پیسہ لباس گھر یہ چیزیں مخلوق اس کا مقصود نہ ہو اپنے دل کو مقصود مخلوق کے لیے مخلوق کو اپنا مقصود نہ بنائے بلکہ مخلوق کی بجائے خالق کو اپنا مقصود بنائے ودھ پرس اپنے رب کے نام کا ذکر کریں تبت تل ال اور سب سے کٹ کے اس کا اونچا ایمان تب تک کے کامل نہیں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ صرف اور صرف اللہ کو اپنا مطلوب نہ بنائے حاجات انسان کے ساتھ ہیں لیکن حاجات اس کی اصل مطلوب اور مقصود نہ ہوں وہ اللہ تعالی کی ساتھ میں اس کے لیے مددگار ہوں اسی لیے آپ دیکھیں بعض صحابہ سے بخاری وغیرہ میں غالباً ہوئے فردی اللہ نے کہ دوسرے صاحب ان کا قول ہے کہ میں سوتا بھی ہوں تو تحجد کے لیے سوتا ہوں تو کس کے لیے تحجد کے لیے کہ میری نیند ہو جائے گی تو قیام میں طاقت ملے گی تو میری راحت جو ہے وہ بھی میری عبادت کے لیے ہے تو جیسے میں اپنی تحجد کے لیے ثواب کی امید رکھتا ہوں ویسے ہی میں اپنے سونے پر بھی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ میرا سونا بھی کس لیے ہے تاکہ میں سو کے نیند اپنی پوری کر لوں تو پھر مجھ کو تحجد میں آسانی ہوتی ہے یعنی کمال درجہ بندے کا یہ ہے کہ اس کی حاجات اس کے مقصد کی تکمیل کے لیے سیڑھی بن جائے کھا رہا ہے بہت مزہ آتا ہے اس لیے کھا رہا ہے بہت پسند ہے اس لیے کھا رہا ہے میرا کھانا کیوں ہو یہ میری غذا ہے اگر کھاؤں گا نہیں تو کمزور ہو جاؤں گا اور جسم کی کمزوری کے ساتھ اللہ کی فرما برداری میں کمزوری آئے گی اس لیے آدمی کھائے آدمی تجارت کرے افتگنا کے لیے کہ میرے اوپر جو حقوق ہیں وہ حقوق میں ادا کرنے والا بنوں اس, اس مال کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کروں اس مال کے ذریعے سے جن کے حقوق مجھ پر ہیں وہ ادا کروں کیونکہ اللہ نے مجھ پر ہاتھ دی ہے وہ ممارزکنا ہو انفقول جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ انفکو مما رضنا خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اللہ کا امر ہے رسک اس لیے کما رہا ہوں کہ اس میں سے دوسروں کو دوں خرچ کروں اپنی حاجات پوری کروں اس لیے کہ اپنی حاجات پوری کروں گا استغنا ہوگی تو اللہ کی عبادت میں ٹھیک سے کر پاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ بندے کے لیے کمال ایمان یہ ہے کہ اس کا مطلوب اور مقصود صرف اور صرف اللہ اللہ, اللہ کے سوا کچھ نہیں یہ لیکن بہت اوپر کا درجہ ہے اعلی درجہ ہے اور وہ مخلوقات میں رہے لیکن لیکن اس کا دل اللہ سے متعلق اللہ سے اس کا دل جڑا ہوا آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں محض کی حالت میں ہوتی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری گود میں رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے بیوی ہے چہیتی بیوی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیے بیوی کے ساتھ آدمی ہوتا ہے تو کہاں اللہ یاد آئے گا اس کو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلم ہیں کہ بیوی سے قربت ہے لیکن اس کے باوجود آپ کس کا کلام پڑھ رہے ہیں اللہ کا یہ حال انسان کا ہو جائے کہ ہر حال میں وہ اللہ کو یاد رکھے تو یہ دین ہے ان حنیفیت کے معنی کیا ہے مائل ہونا مخلوق سے خالق کی طرف طاغوت سے اللہ کی طرف شرک اور کفر سے توحید اور ایمان کی طرف آدمی مائل ہو جائے اس لیے کہ زندگی کا مقصود یہی ہے پیت پور باوت وقد شاملہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے ایسی مضبوط رسی تھام لی ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے تو آدمی کو دو کام کرنے ہیں ایک تابوت کا انکار تاؤت اللہ کے سوا جس کو بھی پوجا جاتا ہے وہ تابوت ہے ایک تو اس سے نجات اس کا انکار اس سے دوری اور دوسرے اللہ پر ایمان لبینب تعبوت وہ انبو الا اللہ لبش را جو لوگ بچے بچتے رہے اس چیز سے کہ تابوت کی عبادت کریں جو لوگ تابوت کی عبادت سے بچتے رہے وہ انا بل اللہ اور مڑے پلٹے جنہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف لغم البش روشخبری انہی کے لیے تو دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا غیر اللہ کے آگے جھکنے سے اور دوسرے اپنے آپ کو دینا پڑے گا اللہ کی عبادت میں خوشخبری ان لوگوں کے لیے اسی کو کہتے ہیں مائل ہونا ایک سے رخ پھیر کے دوسرے کی طرف کرنا اس لیے کہ دوسری چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں مال اپنی طرف کھینچتی اس لیے آپ دیکھیے قرآن حدیث میں کیا کہا گیا حلق عبد و عبد الدرہم ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا کون دینار کا بندہ درہم کا بندہ مال میں کشش ہے مال آدمی کو اپنا غلام بناتا ہے مال آدمی کو اپنا غلام بناتا ہے کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پیسہ گر گیا تو ڈگ چومتے ہیں مسلمان پیسہ گر گیا کیوں اتنی عظمت اس کی کتنے لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا بھائی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے ہے آپ نے سنا ہوگا پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کوئی پوچھتا نہیں کچھ نہیں پیسہ ہے تو سب ہے پیسے سے دنیا چلتی ہے پیسہ بھی ڈالر بھی گول دنیا بھی گول یہ سب گھماتا ہے سب اور بات ہی دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ کتنے حدیث میں کیا ہے ایک دور آئے گا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا شام میں کا شام میں مومن ہوگا پھر صبح میں کا ہوگا یہ بھی عدین ہو بے آردین مین دنیا وہ دنیا کی متا کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا وہ دین کھونا گوارا کر لے گا دنیا کی وجہ سے وہ دنیا میں کشش ہے. مال میں کشش ہے. عہدے میں کشش ہے. دنیا کی عزت میں کشش ہے تو یہ چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں لیکن اس کے بالمقابل اللہ اخلاص اخلاص یہی تو اصل ہے دین میں کہ ایک انسان جو کچھ کرے اس میں اللہ کے سوا کچھ مطلوب نہ ہو اللہ کی رضا اور اللہ کی جزا اخلاص کیا ہے آدمی عمل کیوں کرے آدمی کیوں جیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی جزا کے لیے بدلا اللہ سے ہے چاہیے ان کم لیزا ہم تم کو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں ان نما نت کم لی و جل لا نوری دمن کم جزا ان والا شکور ہم کو تمہاری طرف سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اور ہم کو تمہاری طرف سے شکریہ بھی نہیں چاہیے نہ مادی نفا چاہیے نہ قولی تعریف چاہیے ہم کو نہیں چاہیے اخلاص تو حنیفیت کیا ہے حنیفیت یہ ہے کہ تمام باطل معبودوں سے اپنے آپ کو بچا کے ان سے چہرہ پھیر ان سے بری ہو کے نفرت سے آدمی اللہ کی طرف پلٹے اس کو حنیفیت کہتے ہیں کفر کو چھوڑ کر وہ ایمان کی طرف پلٹ شرک کو چھوڑ کے شرک سے بچتے ہوئے وہ توحمید کی طرف غیر اللہ سے اپنے آپ کو خالی کر کے وہ اللہ تعالی کی ایک اللہ کی رضا کے لیے جینے والا بنے اس کو حنیفیت کہتے ہیں اس کو حنیفیت کہتے ہیں انراہیم کا منشرقین ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے کیا کہتے ہیں حفیت ملت ابراہیم حلیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اللہ نے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے ان ابراہیم کا نمتن ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے امت, امت, امت امام تھے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ تھے نط مسلسل اللہ تعالی کی فرما برداری کرنے والے ہنی فن سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جانے والے والم یقین مشرقین وہ مشرکین میں سے نہیں تھے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا نمبر ایک وہ اسوا تھے بلائی کا نمونہ تھے وہ خود ایک امام تھے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے وہ آگے بڑھنے والوں میں سے تھے امام کس کو کہتے ہیں جو آگے بڑھے امام صاحب آگے بڑھے اتنے کہ پیچھے آگے وہ دوسروں سے نمایاں طور پر آگے بڑھے وہ عدیمت کو اختیار کرے قربانی کو اختیار کرے اور آپ دیکھیے ابراہیم السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری دی. باپ کو چھوڑ دیا دین کی خاطر علاقہ چھوڑ دیا دین پر چلنے کی خاطر بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ اللہ کا حکم اپنے ہاتھ سے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کھونے کے لیے تیار ہونا آگے بڑھنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمایاں تو اللہ نے ہم کو ابراہیم علیہ السلام کا اسوا اور ان کے دین پر چلنے کے لیے کہا کہ اللہ کی تاطر کھونے کے لیے تیار آؤں گی انسان کو زندگی میں انتخاب کرنا ہے اللہ کو کھو کے چیزیں پائے یا چیزوں کو کھو کے اللہ پائے اس روزانہ ہمارا امتحان ہوتا ہے نیند کھو کے فجر کی نماز پائے یا پھر فجر کی نماز کھو کے نیند پائے تجارت کا نفع کھو کے اللہ کی بندگی پائے رضا پائے زکات کے ذریعے سے نمازوں کے اہتمام کے ذریعے سے یا پھر تجارت کا نفع پا کے آدمی اللہ کی رضا کو کھو دیتا زندگی بھاری آدمی کا امتحان چلتا رہتا ہے تو ان نہ ابراہیم کا نہ و وہ امام تھے اللہ کے مسلسل فرما بردار جب بھی اللہ کی طرف سے حکمائیں پورا کرنے والے قالح رب اسلم قال اسلم رب العالعالمی جب اس کے رب نے ابراہیم سے کہا فرما برداری اختیار کر فرما بردار ہو جا فورن کاسلم ترب العالمی کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں میں ہو گیا فرما بردار حکم آیا میں ہو گیا تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں چیز ملے گی آنٹ کہتے ہیں دوا مختع مسلسل فرما برداری حنیفن ابراہیم علیہ السلام حنیف اور اللہ نے فرمایا کو مشرقی وہ مشرکین میں سے نہیں تھی جی. ان کی زندگی میں شرک نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے یہ دین ہے اللہ کی تعت میں مسلسل جینا اور سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جانا آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اپنے باپ سے قال انی میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں چھوڑ کے جا رہا ہوں کس طرف جا رہا ہوں اللہ کی طرف اس لیے کہ بندے کی تخلیق کا مقصود یہ ہے کہ اس کی دوڑ مخلوق کی طرف نئی خالق کی طرف اللہ نے کس کی طرف دوڑنے کے لیے کہا پفیر رو اللہ اللہ نے کہا پفیر رو اللہ دوڑو الا اللہ اللہ معلوم بات کہ پوری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ بندہ اپنی دوڑ کس طرف اس کی ہونا چاہیے اللہ کی طرف اب کوئی تجارت کی طرف دوڑ مال کی طرف کوئی عہدے کی طرف کوئی عزت کی طرف شہرت کی طرف اور لذتوں کی طرف گناہوں کی طرف اس کو دوڑنا چاہیے اللہ کی طرف اس کا نام توحید ہے یہ توحید ہے توحید خلی الا اللہ بولنے کا نام نہیں ہے وہ تو اس کا ایک اظہار ہے یہ زندگی ہے اس کا مخصوص صرف اللہ یہ توفید ہے اس کو اخلاص کہتے ہیں اخلاص توفید کی توفید ہے اخلاص جو ہے یہ توحید میں. اسی لیے کیا کہا منقال اللہ خالص منقل کہ لا الہ الا اللہ بھی اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہو پا اخلاص ہوا لیکن وہ بھی اخلاص کے بغیر قبول نہیں اصل مقصود اخلاص ہے کہ بندے کی طلب اللہ کس وقت ہو یا تو اللہ کی رضا ہو یا اللہ کی جزا ہو اس کے لیے آدمی عمل کرے تو کہتے ہیں قرآر کریم میں فرمایا اللہ فرماتا ہے پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین ملت کے معنی دین کے ہوتے ہیں ملت کے معنی دین کے ہوتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں حنیفاً سب سے کٹ کے اس کے ہو جائیں اس طور پر وہاں کیا نا من المشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے یعنی ان کے دین پر ہو جائیں کا مطلب یہ ہے کہ شرک سے بچ کر توحید کا اہتمام کریں یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے تھے اور اللہ نے آپ کو منع کیا نہیں بلکہ کبھی حکم ہوتا ہے اس لیے کہ آدمی نہیں کر رہا ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کر رہا ہے لیکن اس کو تاکیب ہوتی ہے آپ اپنے گھر میں بھی بچے سے یا کسی کے ہاں جائیں اور بہت پڑھنے والا بچہ ہے اچھا پڑھائی کرتا آپ کو دلتا. اچھے سے پڑھنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں پڑھتا ہے تو پہلا نمبر آتا ہے کلاس میں لیکن پھر بھی آپ تاقید ہے کہتے ہیں دیکھو اچھے سے پڑھائی کرتے رہنا تو یہ آپ کا کیا ہوتا ہے بطور تاقید ہوتا ہے تجدید کے طور پر نہیں کہ وہ نہیں کر رہا اور آپ اس کو پھر سے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کبھی تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے تو اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دیے ہیں یہ نہیں تھا کہ آپ نہیں کرتے تھے جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ امر اہل قبی صلاحی و اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کریں اور خود بھی جمیں تو یہ نہیں کہ آپ نوز بلّا پر آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے اللہ آپ کو حکم دے رہا نہیں بلکہ آپ اس کا اہتمام کر رہے ہیں لیکن تقیق کے طور پر اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس کو کہا جا رہا ہے تو یہاں کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اسی چیز کی وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے ان کے دین کی اتباع کریں سارے نبیوں کا دین ایک ہوتا ہے سارے نبیوں کا دین ایک ہوتا ہے اور وہ کیا ہے دین اسلام پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک سارے نبیوں کا دین ایک تھا شریعتیں الگ تھیں لیکن دین ایک تھا شریعت کے احکام بدلتے رہتے ہیں ایک, ایک نبی کے دوسرے نبی سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن دین سارے نبیوں کا ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے السلام امین المشرقین اور ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں تھے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ مخلص اللہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے اب بات شروع کر رہے ہیں معلی توحید کی طرف اور تفصیل کی طرف اب آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو وحدہ اکیلے اللہ کی مخلص صلی الدین اپنے پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے تین بات یہاں پر ہیں نمبر ایک تم کس کی عبادت کرو غیر اللہ کی نہیں بتوں کی نہیں مخلوقات کی نہیں بڑی شخصیات کی نہیں قبروں کی نہیں پیڑوں کی نہیں ستاروں کی نہیں تم کس کی عبادت کرو ان تعبود اللہ تو تعین محبود کے اعتبار سے کسی ہو رہی ہے اللہ اللہ یعنی کہا تم اللہ کی بھی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو اکیلے اللہ کی واہدہ اس میں کیا ہے تاکیب ہے اسی لیے ہم بہت ساری دعا میں کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ تو یہاں پر جو ہے تقیب کے طور پر ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اکیلے اللہ کی لیکن عبادت میں کیفیت کیا ہونا چاہیے جب ایک اللہ کی عبادت بندہ کرے تو کیسے کرے مخلص اللہ الدین مخلص مخل الدین اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یہاں دین سے مراد عمل اور عبادت ہے دین سے مراد کیا ہے عمل اور عبادت اپنے عمل کو اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تم اللہ کی عبادت کرو دیکھیے دو قسم کے لوگ ہیں بلکہ تین قسم کے لوگ اس تقسیم کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں کسی اور کی کرتے ہیں جیسے بتوں کی عبادت کرنے والے اس دور میں کہ اللہ کی عبادت وہ نہیں کرتے ہیں وہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں پیڑ پودوں کی پتھروں کی نہ جانے کسی اور چیز کی دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی بھی اور تیسرے وہ لوگ ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کسی اور کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں آدمی نماز پڑھے اور نماز میں مقصود کیا ہو کوئی دیکھے اور کہیں کیا نماز زبردست پڑھتا ہے باقی نماز ہو تو ایسی تو اب یہ نماز پڑھ رہا ہے کیوں تعریف کے لیے یہ اللہ قبلے کی طرف چہرہ ہے لیکن دل تعریف کرنے والے کی طرف ہے دل تعریف کرنے والے کی طرف ہے تو ایک انسان تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں کسی اور کی کہا انت انتر گوار حنیفیتی ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے دوسرا ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں واقعہ اللہ کی عبادت کرے اکیلے اللہ کی دوسرا نہیں چاہیے تیسرے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن مقصود کسی اور کی تعریف اور مقام اور مال اور دنیا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کی عبادت کیسے ہونا چاہیے مخلص اللہ صلاحین اپنے پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں اپنے دین کو دین سے مراد عمل ہے اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جیسے اللہ نے فرمایا لکم دین کو تمہارا دین اور میرے لیے میرا دن یعنی بات پوری کس چیز کی ہو رہی ہے لبود عبدو پوری بات کس کی ہو رہی ہے عبادت اور آخر میں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا جسے دوسرا کہا لنا امار والا کو ہمارے لیے ہمارا عمل تمہارے لیے یہاں عبادت یہاں دین سے مراد کیا ہے مخلصین علاؤ دین مخلصین علاباد ساری عبادت کو اسی کے لیے خارج کرتے ہیں یہ نہ کہ آدمی ایک عبادت اللہ کے لیے کرے ایک عبادت دوسرے کے لیے سے آج بہت سارے لوگوں کو دیکھ دیکھنے میں آتا ہے کہ اللہ کو بھی سدا ہے اور غیر اللہ کو بھی سدھا ہے اللہ کے آگے بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے اور خبروں کے آگے بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی عبادت بھی اللہ کے لیے کرنا تومید کا کمال کیا ہے اور اخلاص کیا ہے عبادت اللہ کی اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کسی اور کے لیے تعریف کے لیے اور یہ بہت بڑی بیماری ہے ریا بڑی مشکل سے نکلتی ہے اچھا ریا کرنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر ریا ہے ہر آدمی سمجھتے نہیں میں تو بہت مخلص ہوں لیکن ریا چپ کے آدمی کے عمل میں داخل ہو جاتی ہے بعض اوقات آدمی اظہار عمل کرتا ہے اور دھوکا شیتان اس پہ دیتا تو اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ دیکھ کے سیکھیں بہت سے لوگ آپ دیکھیے فیس بک پہ اپنی نیکیوں کو ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دے رہے ہیں بعض اوقات یہ بات صحیح بھی ہوتی ہے لیکن شیطان بعض اوقات اس میں کیا کرتا ہے دوسری چیز ڈال دیتا ہے اللہ کی عبادت بھی ہو لوگوں کو ترغیب بھی ہو تیرا نام بھی ہو جائے ٹھیک ہے بھائی ترغیب ہوگی بلانکیٹ بانٹ رہا ہے غریبوں کو اور غریب بچوں کو یا غریبوں کو اناج بانٹ رہا ہے تو لوگوں کو ترغیب بھی ہوگی تصویر دیکھ کر کہ بیگ دے رہا ہے اور فوٹو نکال رہا ہے بلانکیٹ دے رہا ہے اور فوٹو نکال رہا ہے دین کی دعوت دے رہا ہے اور فوٹو نکال رہا ہے اور وہ بھی کھڑے ہو کے انداز میں جلدی سے نکالو ہاں ٹھیک ہے چلو آگے بڑھو تو اس طرح سے کر رہا ہے آدمی اور شیطان بعض اوقات شروع میں دل میں ڈالتا ہے اور اس کو عام کرو گے دوسرے لوگ بھی عمل کریں گے ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات دھیرے دھیرے اکثر اوقات دل میں کیا ہو جاتا ہے پھر ریا اصل مقصود ہوتی ہے تاریف اصل مقصود ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا یعنی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے آدمی کو اپنے آپ کو بہت بچا کے جی چلنا چاہیے اخلاص دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے جس انسان کو اخلاص نصیب ہو گیا پار ہو گیا اخلاص بہت دیش... اب بہت مشکل چیز ہے جو آدمی کہے اخلاص بہت آسان ہے نادان ہے سلک میں سے بڑے بڑے علمان تھے اخلاص اتنا مشکل ہے کہتے ہیں ایک دروازہ بند کرتا ہوں اور یہ دوسرا کھل جاتا ہے اتنا مشکل ہے اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنا بہت مشکل ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انت اللہ وڈو موکل سلحتی ہے کہ تو اللہ کی اکیلے اللہ کی عبادت کر اپنے پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں خالص کس کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو جس میں ملاوٹ خالص دودھ کیا ہے جس میں دوسری چیز کی ملاوٹ تو خالص اس کو کہتے ہیں جس میں اس کے غیر کی ملاوٹ میں چربی ملا دی خالص ہے گھی میں چربی ملا دی خالص ہے نہیں ہے دودھ میں پانی ملا دی خالص نہیں ہے سونے میں تانبا ملا دی خالص نہیں ہے تو خالص اس کو کہتے ہیں جس میں وہی ہو وہ اس کا دوسرا نام تو عبادت میں خالص عبادت کون سی ہے جس میں مقصود اللہ کی عبادت ہو اور اللہ کے ساتھ نہ واہرن کسی کو شریک کرے معبود کے طور پر اور نہ مطلوب کے طور پر کسی کو شریک دو اعتبار سے شریک ہوتا ہے دو اعتبار سے شریک ہوتا ہے ایک معبود کے طور پر شریک ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بتوں کی عبادت کرے اللہ کے ساتھ قبر پیڑ اور پتھر کی عبادت کرے تو یہ معبود کے طور پر معبود ہی شریک کر دیا اس نے لیکن کبھی معبود کے طور پر شریک نہیں ہوتا ہے بلکہ کیسا ہوتا ہے مطلوب کے طور پر اللہ بھی چاہیے اور سماج کی تعریف بھی چاہیے تو مطلوب کیا ہو گیا آپ دو دونوں اللہ کے ساتھ خالق کے ساتھ مطلوب میں تو کبھی شرک ہوتا ہے معبود کے طور پر یہ شرک اکبر ہے اور کبھی ہوتا ہے مطلوب کے طور پر یہ شرک اسبر ہے کہ مطلوب عزت ہے اس کی طلب کسی اور چیز کی بھی اللہ کی عبادت میں دونوں سے بچے آدمی دونوں سے بچے کہتے ہیں اللہ, تعبود اللہ, وحدہ الدین اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن کریم میں وما اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حنیفیت یہ ہے کہ تو اس طور پر اللہ کی عبادت کریں کہ اپنے پورے دین کو یعنی اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرے تو یہ, یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ یہ مطلوب ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی سورہ البینہ آیت نمبر پانچ میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُو إِلَّا اللَّهَ لَهُ الدِّينَ اہلِ کتاب کو پچھلی قوموں کو یہی حکم دیا گیا تھا، اور کچھ نہیں انہیں یہی حکم دیا گیا تھا بنیادی حکم اللہ لیا ابود مکلسی نمودی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں بات ختم ہو گئی نہیں کیسے کریں اللہ کی عبادت کریں تو کیسے عبادت کا حکم کس کی اور کیسے یہ دو باتیں میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں اس کو یاد رکھیں عبادت کس کی اور عبادت کیسے یہ دونوں چیزیں اہم ہیں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو کس کی کا جواب مل گیا کیسے عبادت کریں اللہ کی مخلصین علا الدین اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہو کہ اس میں اللہ کے غیر کی ملاوٹ نہ ہو معلوم ہوا کہ اگر عبادت خالص اللہ کی نہ ہو تو عبادت کہلانے کے لائق نہیں ہے کہ اصل مقصود یہ نہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کرو اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنی عبادت خالص اللہ کے یہ اصل توحید ہے اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرو اس کو توحید کہتے ہیں لہذا اگر انسان کی زندگی میں اخلاص نہیں ہے اس کی توحید کامل نہیں ہے ریا کو کیا کہا گیا شرک شر کے ازغر شرک خفی تو وہ بھی تو شرک ہے نا تو اخلاص توحید ہے توحید کا کمال ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے کس کے لیے اللہ کے لیے تو کہتے ہیں جان لو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیں حلیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اکیلے اللہ کی اپنے دین کو یعنی اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے ہیں۔ اب ملف اس کی دلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں کما قال تعالی وما جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنات کو اور انسانوں کو بس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے معلوم ہوا کہ عبادت مقصد تخلیق ہے بندوں کی پیدائش کیوں ہے کیوں اللہ نے پیدا کیا انسان کو اللہ نے پیدا کیا انسان کو اپنی عبادت کے لیے اور یہاں کسی اور کا ذکر نہیں کیا کہ میری اور نبیوں کی عبادت کریں میری اور سورج چاند ستاروں کی نہیں میری عبادت کے لیے کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں اس آیت کی تفسیر اگر ہم دیکھیں امام ابن نے ابن عباس رضی اللہ کا قول ذکر کیا ہے فرماتے ہیں وما الجن اس کا مطلب کیا ہے کہتے ہیں وقرم میں نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ چاہیں یا نہ چاہیں میری بندگی اختیار کریں اس کا اقرار کریں کہ توحید کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کہ اللہ ہی کو اپنا معبود مانیں چاہے دل چاہے یا نہ چاہے اللہ کی عبادت کے لیے نس مخالفت کرے تب بھی کریں گے لذت عبادت میں ہو تو بھی کریں گے اللہ کی عبادت کو چھوڑیں گے اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اس سے معلوم ہوا کہ تخلیق کا مقصد ہماری زندگی کا مقصد کیا اور آگے اللہ نے جو کہا ہے اس کو جوڑ کے دیکھیں اور واقعی اشارہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا وما فلق الجن وال اللہ علیہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور آگے کہا ماں اری دو بن ہوم میر رسک لیجیے آ گیا رسک یہی ڈیزائڈ آپ آدمیوں نماز کیوں نہیں پڑھتا بھائی کمپنی میں ٹائم نہیں ملتا ہے دکان پہ کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں ہے بہت بیزی ہوں کیا کر رہا ہے بیزی ہے میرا باس چھوڑتا نہیں اس سے بڑا کوئی باس نہیں ہے وہ سب سے بڑا باس ہے میرا مالک اصل مالک کون ہے یہ ٹیمپرری مالک جو سال میں دس کمپنیاں بدلتا ہے تو یہ مالک اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی بات مان لیتا ہے وہ چھوڑتا نہیں اور وہ مالک جس نے تجھ کو آنکھ دی کان دی زبان دی پاؤں دیے ہاتھ دیے اس کو جسم دیا تجھ کو کھانا پینا دیتا ہے اس مالک کا کیا جس نے ماں کے پیٹ میں تجھ کو رزق دیا وہ مالک کون ہے لہٰذا انسان کی شامت سب آتی ہے جب وہ اپنے مالک کو بھول جاتا ہے انسان کی شقاوت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے وہ اپنے مالک کو حقیقی مالک کو بھول جاتا ہے اپنے رب کو بھول جاتا ہے اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا یا انسان ماں رقب رب بکل کریم اے انسان تج کو اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہاں بھٹک رہا ہے ادھر ادھر کہاں جا رہا ہے تو رب کی طرف بڑھ تیری اصل منزل وہ ہے مقصود تیرا کون ہے اصل اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا ما میں مِن, من رزق میں بندوں سے رزق نہیں چاہتا یعنی میں نے ان کی زندگی کا مقصد عبادت بنایا ہے رزق کی طلب نہیں وہ ضرورت ہے مقصد نہیں ہے انسان کو زندگی میں مقصد اور ضرورت کا فرق معلوم ہونا چاہیے رزق کھانا پینا تجارت مال دولت یہ مقصد نہیں یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے لیکن اللہ کی عبادت کیا ہے زندگی کا مقصد ہے اسی لیے کہا اما قلط الجن و السا اللہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہاں پر یہ دو اشارے ہیں انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے دو انسان کی تخلیق کا مقصد کسی اور کی نہیں اللہ کی عبادت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی تب تک کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ توحید کو اختیار نہ کرے توحید اگر زندگی میں آئے تب اس نے اپنے مقصد کو پورا کیا اگر توحید زندگی میں نہیں ہے پوری زندگی برباد ہوگی اس کی پوری زندگی ضائع ہوگی اس کی لہذا سب سے اہم چیز زندگی میں کیا ہے توحید تو یہ دوسرا حصہ یہاں مکمل ہوا کہ جو مقدمہ مولف نے ذکر کیا پہلے دعائیں دی طالب علم کے لیے اور کامیابی کس میں بتلایا طالب علم کے لیے ایک مومن کے لیے نمبر دو بتلایا کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا اور کون سا دین ہے جس کی پیروی ہم کو کرنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا ان کی نمایاں تعریم کیا تھی جس کی پیروی کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور اس امت کو بھی اور بنی اسرائیل کو اہل کتاب کو بھی دیا گیا وہ کیا ہے کہ وہ عبادت کریں ایک اللہ کی اپنے دین کو اسی کے لیے اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اور اس کے لیے دلیل کیا تھی میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا معلوم یہ ہوا کہ صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی مکلف مخلوق ہیں ان کے لیے بھی جنت ہے ان کے لیے بھی جہنم ہے اور انسانوں سے پہلے کس کا ذکر کیا جنات کا کیونکہ انسان سے پہلے جن موجود تھے انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے تو دونوں کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں لہذا جنات کا معبود بھی اللہ ہے جنوں پر بھی اللہ کی عبادت کرنا لازم ہے جنات کے لیے بھی توغین ہے ان کی زندگی کا مقصد بھی اللہ کی بندگی ہے خالص اللہ کی عبادت کرنا تو یہاں پر یہ دوسرا حصہ ہم نے مکمل کیا اب تیسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں مقدمے ہی کا پھر اس کے بعد چار اصول آئیں گے چار قاعدے آئیں گے کہتے ہیں اب یہ اس حصے میں مؤلف نے یہ بتلایا ہے کہ توحید پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے توحید اب یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ اگر آدمی توحید کے بغیر عبادت کرے تو عبادت فاسد ہو جاتی ہے عبادت برباد ہو جاتی ہے کیسے آئیے دیکھتے ہیں کہتے ہیں عبادتی ہی آئیے دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہے کہتے ہیں پفتا جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی جب تم نے اس بات کی معرفت حاصل کر لی کہ ان اللہ خل قل اللہ نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ کی فعلم تو اس بات کو بھی جان لو انبادت عبادت توحید عبادت کا نام عبادت کبھی ہوتا ہے عبادت اسی وقت عبادت قرار پاتی ہے عبادت کو اسی وقت عبادت کہا جا سکتا ہے جب اس میں توحید توحید کے بغیر جب عبادت میں توحید نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہیں تو عبادت توحید کے بغیر عبادت کہلا ہی نہیں سکتی ہے کیسے کہتے ہیں کما ان سلاطلا تو سما سلا میں جیسے نماز طہارت کے بغیر نماز ہوتی نہیں تہارت کے بغیر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ویسے ہی فعدہ دقل شیر کو پھر اگر آدمی کی عبادت میں شرک شامل ہو جائے فدت وہ عبادت کیا وہ نماز عبادت کیا ہو جاتی ہے فاسد ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے کل حد اب الفتح ویسے ہی جیسے حدث حدث آدمی کی طہارت کو برباد کر دیتا ہے یہاں پر تفصیل اور مثال کے ذریعے سے مؤلف نے ایک بات سمجھائی ہے کہ دو بات یہاں پر ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں بغیر طہارت کی نماز نہیں ویسے ہی بغیر توحید کے انسان کی عبادت مقبول نہیں پہلی بات یہ ہے کہ توحید کے بغیر عبادت قبول ہوگی نہیں تو عبادت سے پہلے توحید اس کی ہونا چاہیے اس کے پاس پھر جو بھی نیکیاں کرے گا وہ نیکیاں قبول ہوں گی لیکن اگر توحید اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول ہوگی نہیں جیسے ایک آدمی جنابت کی حالت میں ہے غسل کرنا باقی ہے اور وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے کیا نماز قبول ہوگی نہیں ایک آدمی استنجا سے فارغ ہو کے آیا اور وضو نہیں کیا نماز کے کی لیے کھڑا ہو گیا کیا نماز قبول ہوگی نہیں اس لیے کہ وضو نہیں تو عبادت کے لیے وضو ضروری ہے ویسے ہی عبادت کی قبولیت کے لیے وضو سے زیادہ توحید ضروری ہے کہ عبادت کر کے بھی غیر مقبول ہوتی ہے کب جب آدمی کا وضو نہ ہو نماز پڑھ کے بھی نہیں ہوتی کوئی یاد نہیں کر بھائی پڑھا نا نماز اس نے نماز پڑھا تو کیوں نہیں ہوئی نماز اس کی کہا کہ نماز پڑھا لیکن وہ نماز نماز ہوئی نہیں کیوں اس لیے کہ نماز کے لیے وضو ضروری تھا اس نے وضو نہیں کیا نماز پڑھ لی تو کیا وہ نماز ادا ہوگی وہ نماز ادا نہیں ہوگی اس پر حکم کیا لگایا جائے گا اس کو واپس سے نماز پڑھنی پڑے گی یا ہوگی نماز واپس سے پڑھنی پڑے گی یعنی وہ نماز زیرو ہوگی تو اس سے پہلے اس کو طہارت ضروری تھی ایک کو یہ حالت ہوئی دوسری حالت وزو کیا اس نے نماز میں کھڑا ہو گیا اب نماز کی حالت میں اس کی ہوا نکل گئی ریخ گاری ہو گئی اب اس کا وزو کیا ہو گیا ٹوٹ گیا اب اسی حالت میں نماز پڑھے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی تو دو حالتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں سمجھ میں آ رہی بات دو حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ بغیر وضو کے نماز دو نماز وضو سے پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں وضو ٹوٹ گیا ہے دونوں حالتوں میں نماز قبول ہوتی ہے اسی طرح سے توحید کا معاملہ ہے اگر توحید نہیں ہے اس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں کر رہا ہے صدقات کر رہا ہے حج کو جا رہا ہے نہ جانے کیا کیا عمل کر رہا ہے نیکی کے وہ سارے کے سارے نیکی والے اعمال وہ ساری کے ساری عبادات روزہ رکھ رہا ہے بھائی روزہ رکھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے حاج کر رہا ہے توحید اس کے پاس نہیں ہے کیا وہ عبادت اس کی قبول ہوگی شرک کے ساتھ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے پھر ایک آدمی توحید والا ہے اور وہ عبادت کرے اور پھر توحید کے بعد اس کی زندگی میں شرک آئے ہیں تو کیا بول سکتے ہیں توحید اس نے کلیما پڑھا ہے بھائی توحید کا کلیما پڑھا ہے اب کتنا بھی شرک کرے کچھ نہیں ہوتا ایسا ہے نہیں وضو کرنے کے بعد بھی وضو کیا ہو سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے معلوم ہوا کہ توحید کے بعد بھی ڈر باقی ہے یعنی کہ ہم نے کلیما پڑھ لیا اب زندگی بھر یہ کلیما اتنا پکا ہے کہ ٹوٹتا نہیں ایسا نہیں ہے کلیما ٹوٹ سکتا ہے कि نہیں ٹوٹ سکتا ہے ٹوٹ سکتا ہے ہم دعا اللہ سے کیا کرتے ہیں ربنا اب بنا لا تو زی کلو بنا باد از ہدئی تنا اور رب بنا لا تو ذکل بنا اے لا ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرمان ہمارے دلوں کو نہ کرتے بعد ہدایت دینے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کے بعد بھی دل میں گمراہی آ سکتی اور ایمان کے بعد بھی آدمی کے اندر شرک آ سکتا ہے کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا اللہ لهم الامن ایمان اللہ دین آ من جومان لائے ایک کام تو ہو گیا ولمسو ایمان احمد ظلم لیکن اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں لهم الامن ان کے لیے امن ہے وہ محتدون اور یہ ہیں ہدایت یافتہ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا کہ کہیں اس میں ظلم کی آمیزش نہ ہو جائے ایمان ہے ایمان میں ظلم مل سکتا ہے ظلم کیا ہے جب آج نازل ہوئی صحابہ سوچنے لگے کہ جو ایمان لایا اور اس میں ظلم کو نہیں ملنے دیا تو ہم میں سے تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ظلم ہو جاتا ہے اپنی جان پر کچھ نہ کچھ کوتاحی ہم سے ہو جاتی ہے تو پھر یعنی ہر ظلم سے آدمی برباد ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے آپ نے کہا ویسا نہیں جیسا تم سمجھے کیا تم نے حضرت لقمان کا قول نہیں پڑا حضرت لقمان نے کیا کہا تھا یا بن لا تشرک بلّا ان شرک اللہ عظیم اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا شرک یقین ظلم عظیم ہے تو یا ظلم سے مراد کیا ہے شرک ہے ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے تو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے امن ہے اور یہ لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یا آفتا ہیں معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان میں شرک مل سکتا ہے ایمان لانے کے بعد بھی اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک آدمی شرک میں مبتلا ہو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی اللہ سے وہ جنوبنی وہ بنی یا ان ابود اسلام اے اللہ مجھ کو بچائے رکھ اور میری اولاد کو بھی اس چیز سے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کریں کہیں ہم بتوں کی عبادت میں مبتلا نہ ہو جائیں تو یہ ڈر مومن کو ہمیشہ رہتا ہے وہ بے فکر نہیں ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا حنیف تھے مشرق نہیں تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں اللہ سے وہ جنوب نہیں وہ بنی یا اند مجھ کو بچائے رکھ مجھ کو بچائے رکھ مجھ کو اجتناب کی توفیق دے اور میری اولاد کو بھی اس چیز سے بچائے رکھ کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں تو مومن ڈرنے والا ہوتا ہے بے فکرہ نہیں ہم لوگ کیا ہو جاتے ہیں ابھی تو اپنے پاس توحید ہے باقی سب جہنم میں جانے ہم والے ہم لوگ توحید والے انسان کا بے فکر ہونا اس کے لیے سب سے بڑا ہلاکت کا پیش خیمہ ہے بے فکری ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے ڈرائیونگ کرتے وقت کچھ نہیں ہوتا کرتا ڈرائیور ہوتا اچانک کچھ بھی آ سکتا وہ کبھی ڈرائیور کبھی نہیں سوچتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوگا وہ ہمیں سے سوچتا سامنے سے کوئی بھی گاڑی آ سکتی ہے اچانک کوئی جانور بیچ میں آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچانک گڑا آ سکتا ہے اچانک پتھر آ سکتا اس کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے اگر نہیں کرے گا ہو سکتا ہے گاڑی کھائی میں جائے گڑے میں جائے پتھر سے ٹکرائے کسی انسان سے جانور سے ٹکرا جائے لہذا مومن توحید کے بعد زیادہ ڈرتا ہے اور نادان بے وقوع توحید کے بعد بے فکر ہو جاتا ہے آپ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا یا الذین منتقل اے ایمان والو یا الذین آمنوا لدینک اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو کیا کہا اللہ نے اے ایمان والو بے فکر ہو جاؤ اللہ نے کہا اللہ نے اب تو تم کو زیادہ ڈرنا پڑے گا کہ تم کو معلوم ہے کہ شرک کا کیا انجام ہے تم کو معلوم ہے نا فرمانی کا کیا انجام ہے اب تو تم کو اور بھی ڈرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ شیطان تمہارے پیچھے زیادہ لگے گا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ انی بکا اعدب کا شیطان تیری پناہ مانگتا ہوں مجھ کو تیری طرف سے سیکورٹی چاہیے کس چیز کی این تقب بتانی عند الموت کہ کہیں موت کے وقت شیطان مجھ کو خب میں مبتلا نہ کر دے موت کے وقت شیطان مجھ کو کنفیوز نہ کر دے تو دیکھیے مومن ڈرنے والا ہوتا ہے مومن ڈرنے والا ہوتا ہے منافق بے فکر ہوتا ہے سلف نے کہا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ اس پہ گر جائے گا پہاڑ کے نیچے بیٹھ ہے کہ معلوم نہیں کب اس پہ گر جائے اور منافق اس کا حال کیا ہوتا ہے گنا پر گنا کرتا ہے لیکن ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پر ناک پر مکھھی بیٹھی اس کو اڑا دیا ہے تو یہ ایمان آدمی میں خوف پیدا کرتا ہے بے فکری نہیں لہذا یہاں پر معلف نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اگر عبادت میں شرک کی آمیز ہو جائے تو عبادت ضائع ہو جاتی ہے تو یہ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے کی چیزیں دیکھیں مفت ہو گئے ہیں جی ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں کچھ وقت وقفہ لیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا تھوڑا سا رک کے تھوڑا ذہن کو آپ کے فرصت دے کے پھر سے انشاءاللہ ہم آگے کا حصہ شروع کریں گے ابو الحالیہ اللہ علیہ ولکم